السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ سامنے اگر کوئی تصاویر وغیرہ ہو تو اس کے سامنے جیسے ہماری فرض نمازیں ہیں یا نماز جنازہ وغیرہ ہے تو یہ ادا کر سکتے ہیں یعنی جیسے آج کل مساجد کے باہر کوئی پوسٹر وغیرہ گلے ہوتے ہیں یا باہ نماز جنازہ ادا کرنی ہوتی ہے رہنمائی فرما دیجیے تصویر اگر سامنے ہو تو نماز پڑھنا مکرو تقریمی ہے واجب ہے تصویر اگر تعظیم کی جگہ پہ رکھی ہے یا اگر جیسے ایکس ایکسس میں جس کو کہتے ہیں یوں زمین پہ رکھی ہوئی ہے اخباروں کی طرح اخبار رسالے وغیرہ ہوتے ہیں کہیں ایسے ہی پڑے ہیں گھر میں اگر وہ نماز کے آگے نہیں ہے تو تو نماز ہو جائے گی اور اگر وہ اس طریقے سے فریم کی صورت میں یا کھڑے انداز میں ہے یوں کھڑے انداز میں اگر تصویر رکھی ہو تو پھر اس صورت میں نماز مکر تحریمی واجب العادی ہوگی چاہے پیچھے لگی ہو یا چھت پہ لگی ہو اس صورت میں نماز مکرو تحریمی واجب العیادہ ہوگی ایک صورت ہے جو تحقیر کی جگہ پہ اگر تصویر بنی ہو جیسے پائیدان ہے یا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پیروں کے نیچے اگر تصویر بنی ہے تو اس تصویر کی وجہ سے نماز میں کراہت نہیں آئے گی کھلی جگہ جیسے آپ روڈ وغیرہ پہ نماز جنازہ وغیرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اگر اس میں شار عام کو گھیر کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تب تو کراہت نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ رہے گا صرف تصویر ہی حرام نہیں ہے کہ لوگوں کی حق تلفی بھی حرام ہے کہ اگر شار عام کو روک کر لوگوں کی حق تلفی کیے بغیر نماز جنازہ کر ادا کی جا رہی ہے اور پھر کہیں کوئی کسی ہارڈنگ پہ کسی جگہ پوسٹر یا ایسے چپکے ہوئے پوسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہ چونکہ شار عام ہے تو وہاں پر جو ہے یہ یہ والی تصویریں ان کی تعظیم مسلی نہیں کر رہا ہوتا اس لیے اس میں حرج نہیں ہے اللہ